اس کتاب کے دس مقاصد ہیں ان میں سے تیسرا مقصد وہ ہے جس کا تعلق عبادات سے ہے اور اس مقصد میں کئی ایک کتب ہیں ان میں سے بارمی کتاب کا تعلق حج عمرہ سے ہے اور اس میں کئی ایک فصلیں ہیں ان میں سے پہلی فصل وہ ہے جس میں حج کے اعمال کا اور حج کے احکام کا تذکرہ ہے اور اس پہلی فصل میں کئی ایک ابواب ہیں ان میں سے چودھویں باب کا آج ہم آغاز کریں گے باب وجوہ الاحرام احرام کی اقسام احرام کی انواع احرام کی اقسام احرام کی مختلف شکلیں اور صورتیں وہ کیا صورتیں ہیں کیا اقسام ہیں الافراد و تمت احرام کی یعنی کہ جب آپ حج کی نیت کرتے ہیں حج میں داخل ہوتے ہیں حج کا احرام باندھتے ہیں تو وہ تین طرح کا حج ہوگا تین طرح کا احرام ہوگا یا حج افراد کے لیے یا حج تمتو کے لیے یا حج کرام کے لیے حج افراد افراد مفرد کس کو کہتے ہیں اکیلے کو تو حج مفرد وہ حج ہوگا جو عمرہ کے بغیر ہوگا یعنی کہ مقاز سے جب آپ ہاتھ کے مہینوں میں مکہ جا رہے ہوں گے تو آپ مقاص سے نیت کریں گے صرف حج کی عمرہ کا کوئی ارادہ نہیں ہے کوئی پروگرام نہیں ہے تو آپ مکہ پہنچ کے کیا کریں گے مکہ پہنچ کے آپ طوافِ قدوم کریں گے یعنی کہ مکہ میں آنے کا بیت اللہ میں آنے کا طواف قدوم آنے کو کہتے ہیں گویا کہ آپ اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں جیسے کسی مسجد میں جائیں تو آپ پہلے کیا کرتے ہیں دو رختیں ادا کرتے ہیں تو ایسے ہی آپ مشرح حرام میں آتے ہیں تو پہلے آپ کیا کرتے ہیں طوافِ قدوم کرتے ہیں <تصفح> تو یہ طواف آپ کریں گے اور اس کے بعد آپ صفا مروا کی صحیح کریں گے <coughs> اس کے بعد آپ حالت احرام میں رہیں گے کب تک آر تاریخ تک اور آر تاریخ کو باقاعدہ حج شروع ہو جاتا ہے پھر آپ مینار جائیں گے اور پھر آپ نو تاریخ کو کہاں جائیں گے عرفات میں اور وہاں پورا دن گزارنے کے بعد شام کو آپ مضلفہ آ جائیں گے فجر کی نماز مظلفہ میں ادا کریں گے تو کون سی تاریخ شروع ہو جائے گی دس تاریخ دس تاریخ کو آپ مینا میں دوبارہ آئیں گے اور پھر آپ بڑے جملے کو کنکریاں ماریں گے اور اسی دن آپ جانور بھی قربانی کا زیبہ کریں گے لیکن حج افراد میں قربانی نہیں ہوتی حج افراد میں قربانی واجب نہیں, نہیں, نہیں, نہیں ہے اور آپ سر کے بال مروائیں گے پھر آپ بیت اللہ کا طواف کریں گے صبح مروا کی صحیح کریں گے اور صفا مروہ کی صحیح حج افراد میں ایک بار ہے کتنی بار ہے ایک بار چاہے آپ طوافِ قدوم کے ساتھ کر لیں توافِ قدوم وہ جو آپ نے اس موقع پہ کیا تھا جب آپ مکہ پہنچے تھے داخل ہوئے تھے اور چاہیں تو آپ دس کے طواف کے ساتھ کر لیں حج افراد کرنے والے پہ کتنی صفا مروہ کی صحیح ہیں ایک چاہے پہلی دفعہ پہلے طواف کے ساتھ کر لیں چاہے دس کے طواف کے ساتھ کر لیں دس کے طواف کو طواف افاضہ کہتے ہیں افاضہ کا من ہوتا ہے لوٹنا یعنی کہ یہ وہ طواف ہے جو ارفاط سے واپسی پہ ہوتا ہے یعنی کہ آپ مکہ چھوڑ کے چلے گئے تھے کہاں منا پھر آپ ارفات چلے گئے تھے ارفاط سے واپس آئی ہیں تو اب واپسی پہ آپ نے طواف کیا ہے تو اس کو طواف افاظہ بھی کہتے ہیں طوافِ زیارت بھی کہتے ہیں یعنی کہ دوبارہ سے آپ زیارت کرنے آئے ہیں کس کی بیت اللہ کی اور اس کو طواف رکن بھی کہتے ہیں کیونکہ جیسے نماز سور فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ سور فاتح نماز کا کیا ہے رکن ہے ایسے ہی یہ طواف دس علی کا طواف جو ہے یہ حج کا کیا ہے رکن ہے تو اس کو طواف رکن بھی کہتے ہیں طواف فادہ بھی کہتے ہیں طواف زیارت بھی کہتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ دوبارہ مینا میں آ جائیں گے گیارہ کو بارہ کو آپ مینا میں رہیں گے زور کے بعد زوال کے بعد آپ تینوں جملات کو ساتھ ساتھ کنکریاں ماریں گے اور راتیں بھی ادھر گزاریں گے اور بارہ تاریخ کو زوال کے بعد زور کے بعد یاسر کے بعد کنکریاں مار کے آپ مینا سے واپس مکہ آ سکتے ہیں آپ کا حج ختم ہوا صرف الودائی طواف باقی رہ گیا ہے اور اگر آپ چاہیں تو آپ مزید ایک رات وہاں پہ رہیں تیرہ تاریخ کو آپ زور کے بعد زوال کے بعد کنکریاں ماریں اور پھر آپ مکہ دیں تو آپ کی ذمہ کیا رہ گیا صرف الوداعی طواف یہ کیا حج افراد تو حج افراد میں قربانی واجب नहीं نہیں नहीं ہے اور اس میں عمرہ بھی نہیں ہے اور ایک ہے حج کر اس کا معنی جوڑنے کا ہوتا ہے جڑنے کا ہوتا ہے ملنے کا ہوتا ہے ملانے کا ہوتا ہے حج کران کو کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں عمرہ اور حج دونوں آپس میں مل جاتے ہیں آپس میں مکس ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ عمرہ اور حج کی الگ سے جو شناخت ہوتی ہے وہ بھی موجود نہیں رہتی تو حج کران کا طریقہ بالکل وہی ہے جو جے افراد کا ہے فرق کیا ہے کہ اجے کران میں قربانی واجب ہے حج کران میں قربانی کیا ہے واجب ہے اور اگر آپ قربانی کی سطح نہیں رکھتے تو پھر آپ پہ دس رودے واجب ہیں تین آپ حج کے دوران رکھیں گے اور سات واپسی پہ اپنے گھر میں جا کر رکھیں گے تو حج کی نان افراد میں فرق کیا ہوا قربانی کا کہ حجے افراد میں قربانی واجب نہیں ہے اور اجے کی میں قربانی واجب ہے حج افراد میں عمرہ نہیں ہے حج کنان میں عمرہ ہے لیکن حج کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ مکاح سے جب آئیں گے حج کرنے کے لیے مکہ میں داخل ہوں گے تو آپ کون سا طواف کریں گے تواف کدوم اب آپ صفحہ مربع کی صحیح طوافِ کدوم کے ساتھ کر لیں یا اس کو لیٹ کر کے کب کر لیں دس تاریخ کو طوافِ فاضہ کے ساتھ اس کے بعد آپ مکہ میں رہیں گے حالت حرام میں رہیں گے آر تاریخ کو پھر عام میں جائیں گے اور وہی وہ اعمال کریں گے جو آپ نے حج افراد میں کیے تھے میرے خیال میں دوبارہ تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد رہ گیا حج تمتو تمتو کا من ہے فائدہ اٹھانا حج تمتو کرنے والا صحیح معنوں میں فائدہ اٹھاتا ہے ویسے تو اجے کران کے اوپر بھی کبھی کبھی حج تمتو کا لفظ بول دیا جاتا ہے کیونکہ اجے کران میں بھی آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں مددد. کہ ایک سفر میں آپ نے عمرہ بھی کر لیا اور حج بھی کر لیا حج افراد والا جو ہے وہ صرف حج کرے گا عمرے کے لیے اسے پھر کبھی آنا پڑے گا یا پہلے کبھی آیا ہوگا لیکن حجے کینان میں آپ نے ایک ہی سفر میں کیا کر لیا ہے عمرہ اور حج, عمرہ اور حج دونوں کر لیے ہیں تو فائدہ تو اٹھایا آپ نے لیکن جتنا فائدہ حج تمتو میں اٹھاتے ہیں اتنا حجے کی میں نہیں اس لیے حجے کی کو حجے کنان کہتے ہیں اور عام طور پہ اسے اجے تمتو نہیں کہتے لیکن کبھی کبھی کہہ بھی لیتے ہیں حج تمتو اس میں صحیح معنوں میں فائدہ اٹھایا جاتا ہے کیسے آپ نکاس سے آئیں گے تو صرف عمرے کی نیت کریں گے عمرہ آپ نے کر لیا عمرہ کر عمرہ کیسے کریں گے یعنی کہ آپ مکہ میں پہنچیں گے تو طواف کریں گے تو یہ تواف قدوم جو ہوگا یہ نفلی طواف نہیں ہوگا آپ کا یہ آپ کا عمرے کا وہ طواف ہوگا جو رکن ہے کس کا رکن ہے عمرے کا رکن یعنی کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ مسجد میں جاتے ہیں تو زور کی نماز قیم ہو جاتی ہے تو آپ زور کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ زور کی نماز آپ کے لیے تیعت المسد بھی بن جاتی ہے لیکن کیا وہ نفل ہے نہیں فرض نماز ہے زور کی چال رکھتے ہیں تو ایسے ہی ان کے حجت متوں کرنے والا جب مکہ پہنچے گا پہلے عمرہ کرے گا تو جو پہلا طواف کرے گا وہ اگرچہ طواف قدوم بھی بن رہا ہے لیکن وہ سنت یا نفل طواف نہیں ہے بلکہ رکن ہے فرض ہے ضروری ہے لازمی اس کے بغیر عمرہ عمرہ نہیں ہے وہ طواف کر لیا اس کے بعد کیا کریں گے صفا مروا کی صحیح, صحیح اور یہ صحیح کون سی ہے یہ عمرے کی صحیح ہے حج کی الگ سے ہوگی کیونکہ اجتمتوں میں عمرہ الگ ہے اور حج الگ ہے تو یعنی کہ صفا مروہ کی صحیح کریں گے اس کے بعد سر کے بال منڈوا دیں گے یا کٹوا دیں گے اگر حج بہت قریب ہے تو پھر آپ کیا کر لیں بال کٹوا لیں اگر حج دور ہے تو پھر آپ منڈوا لیں گے یہی افضل ہے اب آپ کیا ہو گئے حلال ہو گئے پابندیاں ختم ہو گئی ہیں اب آٹھ تاریخ تک حج کا دن آنے تک آپ حلال رہیں گے خوشبو لگائیں ناخن کاٹیں سر کو ڈھانک لیں بیگم اگر آپ کے ساتھ ہے تو میاں بیو والے تعلق قائم کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحیح معنوں میں فائدہ کون اٹھاتا ہے حج تمت. تمتو کرنے والا جو عمرے اور حج کے درمیان وقوعہ کرتا ہے م... عمرہ الگ کرتا ہے اور حج الگ کرتا ہے لیکن ایک ہی سفر میں تو فائدہ اس نے ایک تو یہ اٹھایا کہ ایک ہی سفر میں دونوں کام کر لیے اور دوسرا کیا فائدہ اٹھایا کہ حج عمرے کے درمیان وہ حلال رہا اور اس کے اوپر احرام کی پابندیاں نہیں تھیں تو یہ شخص جو ہے جو اب حلال ہو چکا ہے عمرے سے جب آٹھ تاریخ ہوگی تو پھر کس کی نیت کرے گا حج کی نیت کرے گا اور نیت کر کے حرام باندھ کے مینا میں جائے گا اور پھر وہی وہ کام کرے گا جو باقی حاجی کرتے ہیں لیکن جو بنیادی فرق تھا وہ یہ تھا کہ عمری اور حج کے درمیان فاصلہ ہے وقفہ ہے اور احرام کو کھول دینا ہے کھول دینے سے مراد کیا ہے حلال ہو جانا اگر کوئی آدمی آٹھ تاریخ سے ایک دن پہلے آتا ہے سات تاریخ کو بلکہ سات تاریخ کو وہ نکلا ہے مدینہ سے یا ریاض سے اور مکہ پہنچا ہے آٹھ تاریخ کی صبح تو وہ کیا کرے گا طواف کرے گا صفا مروہ کی صحیح کرے گا اور اس کے بعد سر کے بال منوائے گا یا کٹوائے گا اب اس پہ واجب نہیں ہے کہ وہ حرام کی چادریں اتار دے زینی لحاظ سے نیت کے لحاظ سے وہ حلال ہو چکا ہے اب وہ چاہے اگلے ہی منٹ میں دو منٹ کے بعد وہ حج کی نیت کر لے دوبارہ ہرام میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے چادریں کھول دینا ضروری نہیں ہے اچھا اب حج تمتو اے, ج, میں آپ ویسے یاد کریں گے جیسے وہ کرے گا جو حج کران میں ہے جو حج افراد میں ہے لیکن حج تمتو میں حج کنان کی طرح قربانی واجب ہے اگر استطاعت نہیں رکھتے تو کیا کریں گے دس روزے, دس روزے رکھیں گے تین حج میں اور سات اپنے گھر میں آ کے اور دس تاریخ کو حج تمتو کرنے والا طواف کرے گا طوافِ رکن جس کو کہتے ہیں طوافِ فادہ کہتے ہیں طوافِ زیارت کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ صفا مروا کی صحیح لازمی طور پہ کرے گا کیونکہ اس کے اوپر صفا مروا کی صحیح کتنی بار ہے دو بار عمرے کے لیے الگ اور حج کے لیے الگ جب کہ حج کنان اور حج افراد والے پہ صفا مروا کی صحیح ایک دفع ہے صحیح جو موقف ہے صحیح جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ حج افراد والے پہ اور حج کنان والے پہ صفا مروا کی صحیح ایک بار ہے چاہے طوافِ قدوم کے ساتھ کر لیں چاہے دس طریقے طواف طوافِ افادہ کے ساتھ کر لیں حج تمتو والے پہ صفحہ مروہ کسی کتنی بار ہے دو بار ایک دفعہ عمرے میں اور ایک دفعہ حج میں وہ بھی ضروری یہ بھی ضروری وہ بھی واجب یہ بھی واجب وہ بھی رکن یہ بھی رکن وہ بھی فرض یہ بھی فرض تو یہ میں نے مختصر طریقہ بتا دیا ہے تاکہ آئندہ احادیث سمنے میں ہمیں آسانی رہے تو باپ کیا ہے باپ وجوہ الاحرام احرام کی اشکال احرام کی انواع احرام کی اقسام اور وہ کیا ہیں افراد تمتو اور کران حدیث نمبر 778 سو اس حدیث کو اپنی ابھی کتب میں جگہ دینے پہ اتفاق کر لیا ہے کنہوں نے امام بخاری نے اور امام مسلم نے انائے رضی اللہ عنہ روایت ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے زوج گی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نبی علیہ السلاۃ السلام کی کیا ہیں وائف ہیں قالت وہ کہتی ہیں خرج نامہ النبی گی صلی اللہ علیہ وسلم فی حج الوداع ہم نکلے نبی علیہ السلام کے ساتھ حجت الوداع میں کہاں سے نکلے مدینہ سے کہاں سے نکلے مدینہ سے اور کب نکلے تھے تقریبا چھبیس ذیلکادہ بنتی ہے چھبیس ذو القادہ بنتی ہے اور حج کس مہینے میں, میں ہوتا ہے جو اس کے بعد ہے وہ کون سا ذی الحجہ ذوالحجہ تو کہتی ہیں کہ ہم نبی علیہ صلام کے ساتھ نکلے حجرت الوداع میں حجرت الوداع کیوں کہتے ہیں سج کو کیونکہ اس حج میں آپ نے ایسے الفاظ استعمال کیے جن سے پتہ چل رہا تھا کہ آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ لوگوں مجھ سے حد کا طریقہ لے لو شاید کہ میں تمہیں آئندہ دیکھ نہ سکوں لال لیلا القاکم بعد عام ہادہ شاید اس سال کے بعد میری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے فاہ اللہ تو ہم نے عمرے کا تلبیہ کہا یعنی کہ ہم جب نکلے تو نکاح سے ہم نے کیا کہا لبیک کہ عمرتن یعنی اے اللہ ہم عمرے کے لیے حاضر ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من کا نَو ہد یون جس کے ساتھ حد قربانی کے جانور ہیں جس ہد کس کو کہتے ہیں قربانی کے جانور کو جس کے پاس قربانی کا جانور ہے فل بالحجی معلوم تو اس پہ اس کو چاہیے کہ وہ حد کی حد کا تلبیہ بھی پڑھ لے عمرے کے ساتھ وہ حد کی نیت بھی کر لی عمرے کے ساتھ سم ملا یہل پھر وہ حلال نہیں ہوگا حتیٰ یہ اللہ منہما یہاں تک کہ وہ ان دونوں سے ایک ساتھ حلال ہو کہ ان دونوں سے حج اور عمرہ دونوں سے یہ بات ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ صحابہ اکرام جب مدینہ سے نکلے ہیں تو ان کی حالت کیا تھی کسی روایت میں کیا آئے گا کسی روایت میں کیا آئے گا اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ صحابہ کے نام کچھ تھوڑے نہیں تھے بہت زیادہ تھے تو جس نے جو بات بتائی اس نے وہ بات بتائی جو نبی علی اصلاۃ اس میں دیکھی یا جو اس نے اپنے اور اپنے ساتھیوں میں دیکھی تو ان میں سے کسی بھی بات کو غلط قرار دینا یہ درست نہیں ہے امام نبوی رحمہ اللہ نے کتنی خوبصورت بات کہی تھی اور میں نے گزشتہ درس میں آپ کے سامنے رکھی تھی آج پھر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا امام نبوی کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ درست بات جس کو ہم نے لیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور امام نبی اب کس کی بات کر لیں نبی علیہ وسلم کی کہ آپ نے سب سے پہلے صرف حج کی نیت کی ہے پھر آپ نے اس پہ عمرے کو بھی داخل کر لیا ہے تو آپ پھر کیا بن گئے حج کارن حج کرنے والے بن گئے کیونکہ آپ نے نیت کی کس کی حج کی ساتھ عمرہ بھی داخل کر لیا نا حج اور عمرہ کی نیت ایک ساتھ ہو گئی تو وہ آپ کیا بن گئے حجے کران کرنے والے بن گئے تو جس نے کہا ہے کہ آپ نے حج افراد کیا ہے تو اس نے یہ دیکھا کہ آپ نے شروع میں نیت کس کی, کی تھی حج کی اور جس نے کہا ہے کہ آپ نے اجے کران کیا ہے تو اس نے دیکھا کہ بعد میں آپ نے یعنی کہ عمرہ اور حج دونوں کی نیت کر لی تھی اور جس نے کہا ہے کہ آپ نے حج تمتو کیا تو اس کی مراد یہ ہے کہ حج کران کو تمتو بھی کہہ دیتے ہیں کیونکہ آپ نے ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا ہے تو باقی رہے صحابہ کرام تو کسی نے نیت کی ہے کس کی حج کران کی اور کسی نے صرف عمرے کی نیت کی ہے اور کسی نے صرف حاج کی, کی ہے تو لوگوں کے مختلف احوال تھے تو یہاں بھی نابی ایسا کہہ رہی بھی عمرہ ہم نے تلبیہ کہا کس کا عمرے کا پھر کہا نبی علی اصلاۃ والسلام نے کیا کہا آپ نے کہا کہ من کان ماہو حد جس کے پاس کیا ہے قربانی کے جانور ہے فل یوہ البل وہ عمرے کے ساتھ ساتھ کس کا تلبیہ پڑھ لے حج کا سم الا یاہ پھر وہ حلال نہیں ہو سکے گا مکہ پہنچ کے وہ حلال نہیں ہو سکے گا حتہ یہ منہما جمیئن یہاں تک کہ وہ ان دونوں سے ایک ساتھ حلال ہو جائے یہاں پہ وضاحت کرنا چاہوں گا جو آدمی مکات سے قربانی کے جانور ساتھ لے کر جائے قربانی کے جانور اپنے ساتھ لے کر جائے وہ حجت متو نہیں کر سکتا ان کے ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ پہلے عمرہ کرے پھر حلال ہو جائے اور پھر آٹھ تاریخ کو مکہ سے حج کی نیت کرے اور حج کر لے جو قربانی کے جانور ساتھ لے کر جا رہا ہے وہ حج کران ہی کر سکے گا حج تمتو نہیں کر سکے گا کیونکہ اصول یہ ہے کہ قربانی کا جانور آپ لے کر جائیں گے تو جب تک قربانی کا جانور حلال نہیں ہوگا آپ نہیں ہلال ہوں گے جب تک وہ زبا نہیں ہوگا یا زیبہ کی تاریخ کو نہیں پہنچ جائے گا تب تک آپ حلال نہیں ہو سکیں گے آپ حالت حرام میں ہی رہیں گے تو یہی کچھ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کہ جس کے پاس قربانی کے جانور ہے فل بالحجی وہ طلبیہ پڑھ لے حج کا معلوم رتی عمرے کے ساتھ ساتھ سم اللہ پھر وہ حلال نہیں ہوگا پھر وہ حلال نہ ہو حتٰ منہما جمیئن یہاں تک کہ ان دونوں سے ایک ساتھ یعنی کہ عمرے اور حج کے درمیان وہ حلال نہیں ہو سکے گا اس کا حج عمرہ ایک ساتھ ہوگا یہاں پہ ایک وضاحت میں اور بھی کرنا چاہوں گا بہت سے لوگ یہ سمتے ہیں کہ حج کی وہی کر سکتا ہے جو قربانی کا جانور مکاس سے ساتھ لے کر آئے جب یہ بات صحیح نہیں ہے بات اس کے الٹ ہے کیا کہ جو قربانی کا جانور مکاس سے ساتھ لے کر جا رہا ہے حج کے موقع پہ وہ حج کران ہی کر سکے گا حج تمتو نہیں کر سکے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو قربانی کا جانور ساتھ لے کر نہیں جا رہا وہ حج کران نہیں کر سکتا بات ہو لی ہے ان کے حج کران کی دو شکلیں ہیں ایک یہ ہی ہے کہ آپ مکاس سے قربانی کے جانور ساتھ لے کر جا رہے ہیں اور ایسے آدمی کے پاس حج تمتو کرنے کی کوئی چوائس نہیں ہے حجے کنان ہی کر سکے گا کیونکہ اس کو پہلے حلال ہونے کی اجازت ہی نہیں ہے البتہ کوئی ایسا آدمی ہے جو قربانی کے جانور ساتھ لے کر نہیں جا رہا اور حجے کنان کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے چاہے وہ راستے سے قربانی کے جانور خرید لے چاہے وہ مکہ سے قربانی کے جانور خرید لے یعنی کہ کہیں سے بھی خرید لے مکہ سے خرید سکتا ہے یعنی کہ مکہ میں پہنچ کر مکہ سے بھی خرید سکتا ہے تو اگر وہ حاج حملے کی نیت ایک ساتھ کر لیتا ہے تو اس کا حج کنان ہوگا جناب عشہ فرماتی اس کے بعد فقدیم تو مکہ تو میں مکہ آئی مکہ پہنچی وہ انحاعدن اس حالت میں کہ مجھے حیض آ چکے تھے مکہ سے پہلے مقام آتا ہے جگہ آتی ہے مقام صرف اب تو مکہ کا حصہ بن چکا ہے وہاں جب جناب عائشہ پہنچی تھی تو انہیں حیض کا خون شروع ہو گیا اور یہاں پہ میں اپنے اردو سپیکنگ بھائیوں سے کہوں گا کہ اللہ کے لیے میری بات دھیان سے سنیے گا اردو سپیکنگ لوگوں کے ساتھ جب عورتیں آتی ہیں عمرے کے لیے حج کے لیے جب انہیں حض کا خون آتا ہے تو حرام کھول دیتی ہیں حلال ہو جاتی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ بس کہانی ختم ہوئی جبکہ یہ بات غلط ہے حج اور عمرہ دو ایسی عبادات ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے وہ آتم الحج و العمر حج اور عمرے کو کیا کرو مکمل کرو یعنی کہ ان کو ادھورا چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے آپ چاہے نفری حج کر رہے ہوں چاہے نفری عمرہ کر رہے ہوں اپنی مرضی سے حج کر رہے ہیں شریعت نے آپ پہ حج واجب قرار نہیں دیا اپنی مرضی سے عمرہ کر رہے ہیں شریعت عمرہ آپ کے اوپر واجب قرار نہیں دیا پھر بھی آپ درمیان میں چھوڑ کے احرام کھول کے واپس گھر نہیں آ سکتا اس کام کو مکمل کرنا پڑے گا اس کام کو کیا کرنا پڑے گا مکمل, مکمل, کرنا, مکمل کرنا پڑے گا چاہے حیض کا خون آ جائے اب دیکھیے جناب عائشہ کو کہتی ہیں فقدمت تو مکہ میں مکہ میں آئی سال میں کہ میں حیض کی حالت میں تھی ولم اطف بالبیتی تھی اور میں نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا ولا بین الصفا صفا اور نہ ہی میں نے صفا مروا کے مابین طواف کیا یعنی کہ صفا مروہ کے ماں بہن جو صحیح کرتے ہیں اس کے اوپر بھی طواف کا لفظ بول لیا جاتا ہے لیکن عام طور پہ طواف کا لفظ کس کے اوپر استعمال ہوتا ہے ان سات چکروں پہ جو آپ بیت اللہ کے ارد گرد لگاتے ہیں اور جو صفا مروہ کے ماں بین آپ سات چکر لگاتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں سائی عربی میں کہتے ہیں سعین لیکن کبھی کبھار کسی کسی حدیث میں صفا مروہ کے ماں بین جو آپ چکر لگاتے ہیں ان کو بھی طواف کہہ لیتے ہیں لیکن وہاں پہ کوئی نہ کوئی کلینا ہوگا علامت ہوگی دلیل ہوگی جسے پتہ چل رہا ہوگا کہ یہاں پہ طواف سے مراد وہ طواف ہے جو صفا مروہ کے مابین ہے عام طور پہ طواف کا لفظ بولا جائے تو مراد کیا ہوگا کعبہ شریف کے چکر لیکن اگر صفا مروہ کے مابین چکروں کو طواف کہا جا رہا ہوگا تو وہاں پہ کوئی علامت ہوگی کوئی کرینہ ہوگا کوئی نشانی ہوگی جس سے پتا چلے گا کہ آج اور یہاں طواف کا لفظ صحیح پہ بولا جا رہا ہے تو جناب ایسا کیا فرما رہی ہیں کہ میں مکہ میں داخل ہوئی مکہ پہنچی اس سال میں کہ محض میں کی عادت میں تھی اور میں نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا اور صفہ مروا کے مابین صحیح بھی نہیں کہ لیکن جناب عائشہ حالت احرام میں رہی ہیں احرام کھولا نہیں, نہیں, نہیں ہے فشکوۃ الدا علک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال تو میں نے اس معاملے کی شکایت نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کی میں نے یہ معاملہ آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام میں عمرے کی نیت سے آئی ہوں اور ابھی تک میں بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکی صبا مروا کی صحیح نہیں کر سکی ٹینشن کیا ہے بلا ٹینشن یہ کہ اس کے بعد آجر ہونے والا ہے اگر حاج نہ ہوتا تو پھر کوئی ٹینشن نہیں تھی جناب ایسا حالت نام میں رہتی جب حیض کا خون منقطع ہوتا تو غسل کرتی اور کیا کرتی طواف کر لیتی حیض کی حالت میں جو عورت ہو مکاح سے نیت کر کے آئی ہے عمرے کی وہ مکہ میں پہنچ کے حالتیں احرام میں رہے گی طواف نہیں کرے گی صفا مروہ کی صحیح نہیں کرے گی صفا مروہ کی صحیح اس لیے نہیں کرے گی کیونکہ طواف نہیں ہوا ورنہ صفا مروہ کی صحیح حالتیں حیض میں ہو سکتی ہے اس کو نوٹ کیجئے گا مثال کے طور پہ ایک اور تو عمرے پہ آئی اور اس نے بیت اللہ کا طواف کر لیا اس کے بعد شروع ہو گیا کیا حیض کا خون تو حیض کی حالت میں وہ صفا مروہ کی صحیح کر سکتی ہے صفا مروہ کی صحیح کے لیے تہارت شرط نہیں ہے لیکن بیت اللہ کا طواف حیض کی حالت میں نہیں ہو سکتا تو بہرحال جو عورت حیض کی حالت میں ہوگی وہ مکہ میں اپنے ہوٹل میں ٹھہری رہے اور وہ طواف نہ کرے لیکن حالت رام میں رہے گی رام کی پابندیوں میں رہے گی اور وہاں پہ لبئی اللہم و لبئی کہتی رہے تاکہ ثواب بڑھتا رہے جتنے دن حالت احرام میں رہے گی اتنے دن زیادہ ثواب ملے گا کیونکہ وہ حالت احرام میں ہے اللہ کی ایک عبادت میں ہے تو اذکار کرتی رہے تلبیہ پڑتی رہے تو جناب عائشہ کی ٹینشن کیا تھی اس کے بعد کیا شروع ہونے والا ہے حج تو عمرہ مکمل نہیں ہوگا تو پھر کیسے شروع ہوگا یہ ٹینشن تھی اچھا میں بات کیا کر رہا تھا آج کل اگر کوئی عورت عمرے کے لیے جاتی ہے اسے حیض کا خون آ گیا ہے ہوٹل میں رہے گی احرام میں رہے گی احمد کی بندیوں میں رہے گی جب حیض منکتے ہوگا غسل کرے گی اب کیا کرے گی بیت اللہ میں جائے گی طواف کرے گی ورنہ کئی عورتیں کیا کرتی ہیں وہ تنیم پہنچ جاتی ہیں نئی نیت کرتی ہیں نیا حیرام باندھتی ہیں یہ غلط ہے بھی آپ پہلے سے آلتے رام میں ہیں آپ احرام سے نکلی کب ہیں ذلك علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے اس معاملے کی شکایت کس سے کی اللہ کے, نبی اللہ کے نبی علیہ السلام سے کی یعنی کہ معاملہ آپ کے سامنے رکھا فقاء تو آپ نے کہا ان قدی رسکی نے سر کو کھول دو یعنی کہ اپنے سر کے بالوں کی مینڈیاں کھول دو ان قدی اپنے سر کو کھول دو یعنی کہ سر کے بالوں کو کھول دو وم تشیقی اور کیا کر لو کنگی کر لو و وَا، وَا، اور حج کا تربیہ پاڑ لو اب کس کا تربیہ پاڑ لو حج کا ود علمر اور عمرہ کو ترک کر دو یہاں پہ ہم تھوڑا سا رکیں گے کہ آپ نے کہا ہے سر کے بالوں کو کھول دو اور کنگی کر لو اور حد کا طلبیہ پڑھ لو اور عمرے کو کیا کرو عمرے کو تر کر دو اب یہاں پہ علماء کرام کے دو موقف ہیں پہلا موقف یہ ہے کہ جناب ایشا نے نیت کی تھی عمرے کی اور چاہتی تھی کہ میں عجتمتو کروں یعنی کہ پہلے عمرہ کروں گی بعد میں عجتمتوں کروں گی لیکن حیض کی وجہ سے وہ عمرے سے فارغ نہ ہو سکیں کہ حد کی تاریخ آ گئی کون سے ایام آ گئے حج کے ایام آ گئے اب نبی علیہ السلام سے شکوا کیا آپ سے بات کی تو آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ نے سر کے بالوں کو کھول دو کنگھی کر لو اور حج کا طلبیہ پڑھ لو اور عمرے کو تر کر دو اب کئی علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ جناب ایشا نے جو حج کیا تھا وہ حج افراد ہے وہ کون سا حج ہے حجر افراد, افراد. صرف حج کی ہے کیونکہ عمرہ تو اللہ کے رسول نے کہا چھوڑ دو اور اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ سر کے بالوں کو اب کھول لو کنگی کر لو یعنی کہ تم حالت احرام سے باہر نکل گئی ہو اور یہ موقف اپنایا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اور حنفی علماء کے نام نے دوسرا موقف ہے امام شافی کا وہ یہ کہ جناب عائشہ نے جو حد کیا ہے وہ حج افراد نہیں ہے بلکہ حجے کران ہے کرنا چاہتی تھی حجے تمت تو لیکن بن کیا گیا حجے کران کیسے بن گیا کہ وہ عمرے کی حالت میں ہے اور عمرے میں ہی ہے تو اوپر سے ہد کی نیت کر لی حج کا تلبیاں پڑھ لیا ہے پڑ تو عمرہ اور حد کیا ہو گیا ایک ہو گیا تو یہ صورتی پھر کیا بنی ہے حجے کان کی بنی ہے ان دونوں میں سے کون سا موقف بہتر ہے میری رائے کے مطابق واللہ اللہ عالم امام شافی کا موقف بہتر ہے کون سا موقف بہتر ہے امام شافی, امام شافی رحمہ اللہ کا تو اب امام شافی پہ پھر اعتراض شروع ہو گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب ایشا عمرے کے احرام سے باہر نہیں نکلی عمرے پہ ہی حج کی نیت کر لی پہلے بھی حالت رام میں تھی اس کے اوپر اضافہ کر لیا کس کا حج کا پہلے بھی حالت رام میں تو اب بھی حالت رام میں تو اطلاع یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ کے رسول کیوں کہہ رہے ہیں کہ سر کے بالوں کو کھول لو کنگھی کر لو حد کی نیت کر لو عمرہ تر کر دو اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں عمرہ تر کر دو تو امام شافی کہتے ہیں کہ آپ اگر میری طرح یہ میں امام شافی کا موقف بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں لیکن یہ نہیں کہ ان کی ان کی باتوں کا خلاصہ تو امام شافی یہ کہنا چاہیں گے آپ سے کہ اگر آپ میری طرح جناب ایشا کے اس عمرے اور حد کے بارے میں تمام عادیز کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو اسی نتیجے پہ پہنچنا پڑے گا کہ جناب عیشہ کا جو حج تھا وہ حج کران تھا باقی رہا مسئلہ ان الفاظ کا تو ان الفاظ میں کہا گیا کہ سر کے بال کھول لیں تو سر کے بال حالت حرام میں کھولنا کون سا منع ہے کنگھی کرنا کون سا منع ہے اگرچہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آپ اس حالت میں کنگی نہ کریں کیونکہ حالت احرام میں جان بوجھ کے بال توڑنا کاٹنا کھینچنا مونڈنا یہ غلط ہے لیکن جیسا کہ پہلے بھی میں گزارش کر چکا ہوں اگر ایک آدمی خ... اس کو خارش ہو رہی ہے داڑھی میں یا سر کے بالوں میں تو خارج کرتا ہے بال گر جاتا ہے تو اس کے اوپر کچھ نہیں ہے ایک آدمی غسل کی ضرورت محسوس کر رہا ہے پسینہ آ رہا ہے بدبو آ رہی ہے کوئی بھی مسئلہ ہے اس کا اس کا دل کر رہا ہے میں غسل کروں تو غسل کرنے کی اجازت ہے اس کو حالت احرام میں کوئی پابندی نہیں ہے اب بال گر جائے تو اس پہ کوئی جرمانہ نہیں ہے شرط یہ ہے کہ اس کی نیت بال گرانے کی نہ ہو اس کی نیت ہے غسل کرنے کی غسل کی کوشش میں بالوں میں پانی داخل کرتے ہوئے یا صابن ایسا لگاتے ہوئے جس میں خوشبو نہ ہو اگر اس کا کوئی بال گر جاتا ہے تو اس کے اوپر کچھ نہیں ہے وضو کرتے ہوئے داڑھی کا خلال کرتے ہوئے بال گر جاتا ہے تو کچھ نہیں ہے تو ایسے ہی ایک اور ضرور تو محسوس کر رہی ہے کنگی کرنے کی اس کو خارش ہو رہی کو مسئلہ ہو رہا ہے اس کا ارادہ نہیں ہے بال گرانے کا تو کنگی کرتی ہے تو امام شافی کہتے ہیں اس میں کوئی ارد نہیں ہے اب جناب ایشا کو امید تھی کہ میں عمرہ کروں گی عمرے سے حلال ہو جاؤں گی غسل کروں گی کنگی کروں گی فریش ہو جائیں ہو جاؤں گی بال جو ہیں ان کا ان کے نئے سرے سے تازہ دم ہو جائیں گے صفائی ہو جائے گی لیکن اب وہ تو مسئلہ حل نہیں ہو سکا اوپر سے حادث شروع کرنا ہے تو آپ نے اس لیے کیا کہہ دیا کہ اپنے سر کے بال کھول لو کنگی کر لو اور اس کے بعد کیا کر لو حد کی نیت کر لو باقی رہا آپ کا یہ کہنا کہ عمرہ تر کر دو تو امام شافی وغیرہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ عمرے کے اعمال تر کر دو یعنی عمرے کا طواف تر کر دو رہنے دو اب عمرے کی صحیح جو ہے صفا مروہ کی وہ آپ رہنے دو اور سفا ملوا کی صحیح کے بعد جو سر کے بال کاٹنے تھے مورنے تھے وہ آپ رہنے دو یہ مطلب ہے اس کا دائری عمرہ کا مطلب کیا ہے کہ عمرے کے عامال تر کر دو ف فعلتو جناب ایسا کہتی ہیں میں نے کر لیا یعنی جو کچھ آپ نے کہا تھا میں نے وہی کیا, کیا مطلب سر کے بال کھولے کنگی کی حد کا تلبیہ پڑا اور امرے کے جو امار رہ گئے تھے ان کو ترک کر دیا ان کو رہنے دیا فرماتی ہیں ہماری ماں جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فلم معضین الحجہ تو جب ہم نے حج مکمل کر لیا اچھا اب میں یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ جناب عیشہ پھر حد کی نیت کر کے حج کا تلبیہ پڑھ کے حج میں داخل ہو گئیں مینہ میں گئیں مینان عرفات میں گئیں پھر مینا میں آئیں اسی دوران وہ حید کے خون سے فارغ ہو چکی تھی اسی دوران انہیں غسل کر لیا تھا تو پھر انہوں نے دس طریقہ کیا کیا طواف کیا کیونکہ اب پاک ہو چکی ہیں صفحہ مروہ کی سائی بھی کی کیونکہ اب پاک ہو چکی ہیں تو کہتی ہیں پھر جب ہم نے حج مکمل کر لیا حج مکمل کر لیا کا مطلب یہ ہے کہ سارے کام حج کے کر لیے صرف الودائی طواف باقی رہ گیا تھا اور الودائی طواف کب کرتے ہیں جب آپ مکہ سے نکلیں کس کے لیے نکلے اپنے گھر جانے کے لیے تو جب وہ کہہ رہی ہیں کہ جب ہم نے حج مکمل کر لیا تو کہنا چاہتی ہیں کہ ہاتھ کے سارے اعمال کر لیے سوائے الودائی طواف کے <تصفح> کہتی ہیں فرما جب حج مکمل کر لیا تو ارسلنی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے بھیجا نبی علیہ السلاۃ وسلام نے عبد الرحمان بن ابو بکر کے ساتھ تنیم کی طرف عبدالرحمان بن ابو بکر کون ہے جناب عائشہ کے بھائی لگے نا جناب عائشہ کے کیا لگے بھائی, بھائی. تو نبی علیہ وسنام نے جناب عائشہ کو ان کے بھائی کے ساتھ کہاں بھیجا ہے تنیم اچھا اب تنیم کیا چیز ہے یہ بھی وضاحت ہو جائے تنیم آج کل تو مکہ کا حصہ بن چکی ہے یہ جگہ تنیم آج کل مکہ کا کیا بن چکی ہے حصہ لیکن جس زمانے کی بات کر رہی ہیں جناب عائشہ اس زمانے میں تنیم مکہ سے باہر تھا اور تنیم وہ جگہ ہے جو مکہ کے حدود حرم سے باہر ہے کس سے باہر ہے حدود حرم سے باہر ہے آپ جانتے ہیں کہ حرم کا مکہ کا ایریا چاروں جانب سے کچھ ایسا ہے جس کو حرم کہتے ہیں تنیم جو ہے یہ حرم کا حصہ نہیں ہے یہ حرم سے باہر ہے ایسے ہی میدانی عرفات جو ہے حج میں وہ بھی حرم سے باہر ہے وہ بھی کیا حرم سے منا جو ہے وہ حرم کے اندر ہے تو جناب ایسا کہتی ہیں مجھے بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمان بن نبو بکر کے ساتھ کہاں بھیجا تنیم فاتمر تو میں نے عمرہ کیا تو کہاں سے عمرہ کیا تنیم, تنیم سے کیا یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عا نے عمرہ کب کیا ہے پھر حج کے بعد کیا ہے حاجی ہاں تو فارغ ہو چکی ہیں حلال ہو چکی ہیں الودائی طواف جو کرتے ہیں وہ احرام کی چادروں میں نہیں کرتے وہ تو نارمل کپڑوں میں کرتے ہیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حاج سے فارغ ہو چکی تھی مکمل طور پہ تو بعد میں طواف کیا ہے اب ہمارے حنفی بھائی وہ شافی لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم تو کہتے ہو کہ حج کران کیا تھا کیا کیا تھا تو پھر یہ بعد میں عمرہ کیوں ہو رہا ہے اگر عمرہ وہ ہو گیا تھا کران کے ساتھ ہی حج کے ساتھ ہی عمرہ ہو گیا تھا تو یہ بعد میں عمرہ کیوں کیا ہے اور جناب ایشا کی دیگر روایات میں آتا ہے کہ جناب ایشا نے اللہ کے رسول سے بات کی تھی کہ اللہ کے رسول میرا عمرہ تو رہ گیا تو تب آپ نے ان کے بھائی سے کہا تھا ان کو تنیم سے عمرہ کراؤ تو اگر عمرہ ہو چکا تھا تو یہ بعد میں عمرہ کیوں کرایا گیا تو شافی لوگ کہتے ہیں کہ جناب ایشا کا عمرہ حج کے ساتھ ہو چکا حج یا کیا ہے لیکن جناب ایشا کی نیت کیا لے کر آئی تھی حج کے ساتھ عمرے کی یا الگ عمرے کی الگ عمرے کی مستقل عمرے کی تو اس لیے وہ پریشان تھی کہ میں اس عادت سے محروم رہ گئی ہوں تو آپ نے پھر ان کو تنیم سے عمرہ کروایا اسی لیے علماء محقق علماء کرام کہتے ہیں محقق علماء کرام کہتے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی عورت حج کے لیے آتی ہے لیکن پہلے نیت کس کی کرتی ہے عمرے کی کون سا کرنا چاہتی ہے جتمتو اور جناب ایشا کی طرح عمرہ کرنے سے پہلے اسے حیض کا خون آ جاتا ہے اور حیض کے خون سے پاک نہیں ہوتی اوپر سے کیا شروع ہو جاتا ہے حج تو وہ بھی حج کنان بنا لے جناب ایشا کی طرح اور بعد میں وہ بھی تنیم سے عمرہ کر سکتی ہے جیسے جناب ایشا نے کیا تھا شیخ حلوانی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے یہ تنیم سے جو عمرہ ہے یہ حیض والیوں کا عمرہ ہے یعنی کہ مردوں کا عمرہ نہیں ہے تو جناب اشاء فرما رہی ہیں کہ مجھے بیجا نبی علی سات اسلام نے عبد المان بکر کے ساتھ تنیم کی طرف وہ تو میں نے عمرہ کر لیا یہاں پہ میں ایک اور گزارش بھی کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاک و ہند میں کئی ایسے علماء کرام ہیں جو علماء توحید و سنت ہیں یعنی کہ ان کے عقائد بالکل ٹھیک ہیں قرآن و حدیث بھی عمل کرنے والے ہیں اور ہم ان کا الحمدللہ احترام بھی کرتے ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ عمرے کی نیت اگر کوئی مکہ میں موجود ہے تو عمرے کی نیت کہاں سے کرے گا وہ کہتے ہیں وہ اپنے ہوٹل سے ہی کرے گا کہاں سے کرے گا ہوٹل سے ہی کرے گا دلیل کیا ان کی کہتے ہیں آپ وہ احادیث پڑھیں جن میں اللہ کے رسول علیم نے مکات بتائے ہیں اور وہ گزر چکی ہیں ہمارے ساتھ بلکہ میں ابھی ان کا نمبر آپ کو بتا دوں تاکہ آپ بات کو سمجھ سکیں <تصفح> یہ حدیث نمبر 758 758 اور اٹھاون نمبر فائیو 759 تو یہ آدیش جو ہیں ان کے اوپر آپ غور کریں تو ان میں کیا آیا ہے مکہ والوں کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ حتی اہل مکہ تا منها حتی کہ اہل مکہ کہاں سے تلبیہ پڑھیں گے کہاں سے نیت کریں گے مکہ سے ہی کریں گے کہتے ہیں یہ حدیث واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ مکہ والوں کا مکات مکہ ہی ہے وہ حد کی نیت کریں گے مکہ سے ہی، عمرے کی نیت کریں گے مکہ سے ہی. اور جو مکہ میں جائے وہاں ٹھہرا ہوا ہو وہ عمرہ کرنا چاہے تو کہتے ہیں وہ بھی اپنے ہوٹل سے اپنی رہائش سے نیت کرے گا اسی حدیث کے پیش نظر جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے جبکہ عام طور پہ جو علماء کے ہیں انہیں اس موقف سے اختلاف ہے ان کا موقف یہ ہے کہ مکہ والا حد کی نیت مکہ سے کرے گا لیکن اگر عمرہ کرنا چاہتا ہے چاہے مکہ کر ہو یا مکہ میں عارضی طور پہ ٹھہرا ہوا ہو وہ نیت کہاں سے کرے گا دلی. وہ حدود حرم سے باہر نکلے گا چاہے وہ تنیم آ جائے چاہے الفاظ چلا جائے مکہ کی کسی سائڈ پہ حدود حرم سے باہر نکل جائے حدود حرم سے باہر نکل کے وہ عمرے کی نیت کرے گا اور پھر وہ طواف کرے گا صبا مروہ کی صحیح کرے گا اور بال کٹوائے گا اس کو عمرہ ہو جائے گا وہ کہتے ہیں اس میں حکمت کیا ہے کہ شاید اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ حد کرنے والا ہو یا عمرہ کرنے والا ہو وہ حدود حرم میں بھی رہے اور حدود حرم سے باہر بھی نکلے اب اگر مکہ کا حاجی ہے تو حد کرتے ہوئے وہ جب عرفات میں جائے گا تو حدود حرم سے باہر نکل جائے گا لیکن عمرے میں ایسا نہیں ہو سکے گا اس لیے کہا گیا حدود کے باہر جاؤ وہاں سے نیت کرو اگر اس آدمی کے لیے جو مکہ میں ہو مکہ سے ہی عمرے کی نیت کرنا ٹھیک ہوتا تو نبی علی اصلاۃ کبھی بھی جناب عائشہ کو تنیم نہ بھیجتے کیوں کیونکہ آپ کی یہ خوبی ہے جو صحیح عادی سے ثابت ہے کہ جب بھی آپ کو دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز میں اختیار دیا گیا اور دونوں جائز ہوں تو آپ کس کو اختیار کرتے تھے جو آسان ہوتی تھی تو جناب ایشا جو مدینہ سے مکہ کا سفر کر کے تھکی ہوئی ہیں اب حد کر کے تھکی ہوئی ہیں اب مدینے کا لمبا سفر کرنا ہے تو آپ ان سے کہتے بھی یہیں سے نیت کرو اور عمرہ کر لو تنیم کیوں بھیج رہے ہیں ان کو جب کہ جناب ایشا کے تنیم جانے کی وجہ سے مدینہ سے آنے والے صحابہ کلام کو مکہ میں مزید رکنا پڑے گا انتظار کرنا پڑے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تیار ہیں مکہ سے نکلنے کے لیے الوداعی طواف رہ گیا بس اب جناب عائشہ کا انتظار کر رہے ہیں اتنی دنیا کس کا انتظار کر رہی ہے جناب عائشہ کا تو اگر مکہ کے اندر سے عمرے کی نیت کرنا ٹھیک ہوتا تو آپ جناب عائشہ کو مشقت میں نہ ڈالتے انہیں اتنی دور نہ بیچتے یا کم از کم انہیں اختیار ہی دے دیتے کہ بھئی تنیم سے کرنا تنیم سے عمرہ کر لو ورنہ یہاں سے کر لو لیکن آپ نے کہا کہاں بھیجا کو تنیم تو اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ کے لوگوں کا کہاں جانا ضروری ہے حدود حرم سے باہر جانا مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ وعدے ہو چکا ہوگا تو یہاں بھی آشا کہتی ہیں تو میں نے عمرہ کر لیا فکال عمراتی, عمراتی کا دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں آپ نے کہا یہ یعنی کہ یہ عمرہ جو تم ابھی کر رہی ہو کر لیا ہے یہ عمرہ تمہارے عمرے کی جگہ پہ ہے کون عمرے کی جگہ پہ جو تم نے چھوڑ دیا تھا جو تم نے جو عمرہ تم نے چھوڑ دیا تھا تمہارا یہ عمرہ اس عمرے کی جگہ پہ ہے یہ الفاظ دلیل ہیں کن لوگوں کے امام ابو ابنیفا رحمہ اللہ کے حنفی حضرات کے وہ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ کے رسول تو کہہ رہے ہیں کہ یہ عمرہ اس عمرے کی جگہ پہ ہے اس کا مطلب وہ عمرہ رہتا تھا بھی جبکہ امام شافی رحمہ اللہ اور ان کے ماننے والے وہ یہ پیش موقع پیش کرتے ہیں کہ جناب ایشا کی خاص کیا تھی عمرہ الگ ہو یا حج کے ساتھ ہو الگ ہو حجمتوں کر رہی تھیں جس میں عمرہ الگ ہوتا ہے حج الگ ہوتا ہے تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں یہ ہے تمہارا عمرہ تمہارے اس عمرے کی جگہ جو تم الگ کرنا چاہتی تھی مستقل کرنا چاہتی تھی حج کنان میں تمہارا عمرہ تو ہو گیا لیکن مستقل عمرہ نہیں ہو سکا تو اب یہ جو عمرہ تم نے کیا ہے یہ اس مستقل عمرے کی جگہ پہ ہے وادی ہو گیا قالت جناب عیشا کہتی ہیں اب یہ احادیث جو ہیں آپ کی توجہ چاہتی ہیں اور خصوصاً یہ الفاظ جو ابھی میں پڑھنے لگا ہوں یہاں پہ مجھے آپ کی مکمل توجہ چاہیے سو فیصد جناب ایشا کہتی ہیں فطاف نان و احلو بالعمر بل بی تھی وبئی نہ صفا وتی تم تو طواف کیا ان لوگوں نے جنہوں نے صرف عمرے کا تلبیہ پڑھا تھا طواف کس چیز کا کیا بل بیتی تھی بل بہت لفظ ہے اس کا تعلق ہے تعفا سے یعنی کہ بیت اللہ کا طواف کیا ان لوگوں نے جنہوں نے صرف عمرے, عمرے کا تلبیہ پڑا تھا وہ بئی نے صفا اور انہوں نے صفا مروا کا بھی طواف کیا سب محلو پھر حلال ہو گئے جناب عائشہ اب دوبارہ پیچھے چلی گئی ہیں کہاں چلی گئی ہیں یعنی کہ وہ بتا رہی ہیں کہ جب ہم مکہ پہنچے تھے تو کیا کیا تھا جب مدینہ سے مکہ پہنچے تھے تو کیا کیا تھا کہتی ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے صرف عمرے کا تلبیہ پڑھا تھا اور ان میں سے جناب عشا بھی تھیں لیکن یہ تو حیض کی وجہ سے طواف نہ کر سکیں اب باقی لوگوں کے بارے میں بتا رہی ہیں یعنی کہ جو حجمتو کرنا چاہ رہے تھے جنہوں نے صرف عمرے کا تلبیہ پڑھا تھا بات واضح ہو رہی ہے نا تو طواف کیا ان لوگوں نے جنہوں نے صرف عمرے کا تلبیہ پڑھا تھا کس چیز کا طواف کیا بالبئی بیت اللہ کا وبئی نہ صفا اور طواف کیا کس کا صفا مروا کا سات چکر کعبہ شریف کے لگائے اور سات چکر صفا مروہ کے بیچ میں لگائے سم حل پھر حلال ہو گیا کیا مطلب سر کے بال کٹوائے اور کیا ہو گیا حلال ہو گئے ان کے عمرہ کر رہی ان کو عمرہ مکمل ہو گیا عمرہ مکمل ہو گیا،, ہو گیا حلال ہو گیا حرام کی پابندیوں سے کیا ہو گیا آزاد ہو گئے سم کافو طوافن واحد پھر انہوں نے ایک اور طواف کیا یا جتمتوں کرنے والوں نے جنہوں نے پہلے عمرہ کیا تھا حلال ہو گئے تھے ان کی بات کر پھر جناب نے ایک اور طواف کیا مم منا منا سے واپس آ جانے کے بعد آگے کہتی ہیں ابھی میں نے ان الفاظ کی وضاحت نے کسی ترجمہ کیا آگے چلے وہی نے جمع الحجل عمرہ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے حج اور عمرے کو جمع کیا یہ کیا ہو گیا رہے وہ لوگ جنہوں نے حج عمر حج عمر کو جمع کیا ان کے اجیہ کران کیا فعنما طاف و طوافن واحدہ انہوں نے ایک ہی طواف کیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مکہ پہنچے ہیں تو سب نے آ کے بیت اللہ کا طواف کیا ہے ٹھیک ہے جی عمرہ کرنے والوں نے طواف کیا تو ان کا طواف کون سا بن گیا عمرے کا رکن طواف ضروری ایسے ہی ہے باقی رہ گیا اجے افراد والے اجے کران والے ان کا طواف کون سا بنا طواف قدوم یعنی کہ ضروری نہیں ہے ایسے ہی ہے نا اب ان لوگوں نے دس طریقے کو طواف کیا دس تاریخ کو جب وہ الفاظ سے مزلفہ سے منا سے آئی دس تریخ کا طواف جو ہے یہ حج کران اور حجے افراد والوں کے لیے نہایت ضروری ہے کیونکہ انہوں نے پہلے تو یہ کیا ہی نہیں پہلے تو توافق قدوم ہوا تھا اور نہ ہی پہلے کرنے کی اجازت یہ بتا دوں حج کران اجے افراد کرنے والے صفا مروہ کی صحیح پہلے کر سکتے ہیں کس کے ساتھ توافق قدوم کے ساتھ لیکن یہ جو دس تاریخ کا طواف ہے یہ پہلے نہیں ہوگا یہ دس تاریخ کو ہی ہوگا لیڈ کر سکتے ہیں دس کو نہیں کر سکے گیارہ کو کر لیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دس سے پہلے کر لیں تو اب ان لوگوں نے دس تاریخ کو طواف کیا تو دس تاریخ کا طواف ان کا کون سا طواف بنا پھر ضروری واجب تو اب انہوں نے کتنے طواف کر لیے طواف قدوم اور افراد والوں نے دو طواف کر لیے پہلا وہ جو طواف قدوم کیا تھا اور اب دس تاریخ کو جو طواف حفاظہ کیا ہے ایسے ہی ہے نا دو دو دو کتنے طواف کیے ہیں دو اور جناب ایشا کیا کہہ رہی ہیں یہ آخری جملہ دوبارہ پڑھیں ترجمہ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے حاج عمرے کو جمع کر لیا جے کران کیا تو انہوں نے ایک ہی طواف کیا جناب ایشا کہہ رہی انہوں نے ایک ہی طواف کیا جبکہ میں آپ کو تفصیل بتا چکا ہوں کتنے طواف کیے تھے دو ایک طواف قدوم اور ایک طواف افاظا تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جناب ایسا یہ جو طواف کے الفاظ اب استعمال کر رہی ہیں یہ صفا مروا کی صحیح پہ استعمال کر رہی ہیں یہ جو آخری میں آخری جو دو جملے ہیں ان میں طواف کا لفظ انہوں نے کس چیز پہ استعمال کیا ہے صفا مروا کی, کی صحیح پہ کعبہ کے, توا... ق... کے چکر لگانے پہ یہ لفظ استعمال نہیں کر رہی وہ اب دوبارہ غور کریں آپ میرے ساتھ کہہ رہی ہیں کہ سم متاف اب پہلے تذکرہ کن کا کہہ رہی ہیں جدمتوں کرنے والوں کا جن کے بارے میں وہ کہہ چکی ہیں کہ انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا صفا مروا کی صحیح کی پھر حلال ہو چکے تھے اب ان کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں کن کے بارے میں عجت و کرنے والوں کے بارے میں کہہ رہی ہیں سمتو طوافن واحد پھر انہوں نے ایک اور طواف کیا پھر انہوں نے ایک اور طواف کیا بادان رجا مینا مینا سے واپس آ جانے کے بعد تو یہ طواف کس کا طواف ہے یہ کعبہ کا بھی اور صفا مروا کی صحیح بھی ٹھیک ہے کیونکہ کون ہے یہ یہ حجت متوں والے ہیں حجت متو والوں کا ایک کعبہ کا طواف صفا مروہ کی صحیح عمرہ میں تھی وہ ختم ہوئی کہانی اور اب حج ہے اور حج میں الگ سے طواف بھی ہے اور صفا مروہ کی صحیح بھی ہے تو ان لوگوں نے جناب ایسے کہہ ایک اور طواف کیا منا سے واپس آ جانے کے بعد یعنی کہ یہ کعبہ کا طواف بھی اور صفا مروہ کی صحیح بھی یہ کون والے اس کے بعد فرماتی ہیں وہ اما الحج المرا اور رہے وہ لوگ جنہوں نے حج عمرے کو کیا کیا جمع کیا حج کیا فَإنَّمَا انہوں نے ایک ہی طواف کیا یعنی کہ انہوں نے صفا مروہ کی صحیح ایک ہی کی. کیونکہ اجت والوں نے کتنی سفا مروا کی صحیح کی ہے دو عمرے کی الگ اور حج کی الگ اور حجے کران والوں نے حج افراد والوں نے صفا مروہ کی صحیح کتنی بار کیا ایک بار جہاں تک تعلق ہے کعبہ اطواف کا وہ تو انہوں نے دو دفعہ کیا ہے کتنی بار کیا ہے دو دفعہ تو جب جنابی ایسا کہہ رہی ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے حاج ملک کو جمع کیا انہوں نے ایک ہی اطواف کیا تو اس سے مراد کیا لے رہی ہیں صفا مروہ کی صحیح یہ جو میں وضاحت کر رہا ہوں کہ یہاں پہ طواف سے مراد کیا ہے صفحہ مروا کی صحیح اس کو کئی علماء کرام نے بیان کیا ہے لیکن میں آپ کو ایک یعنی کہ وہ کتاب بتانا چاہوں گا جو لکھی ہے کنہوں نے نبی میں ایک عرصے سے عربی میں درس دینے والے شیخ عبد المحسن العباد حافظ اللہ اور آہ جو بوڑھے محدث ہیں فقیر ہیں مدینہ کے یعنی کہ جن کی عمر نوے سال کے قریب ہے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ اب بھی مثل نبی میں درس دیتے ہیں